ان آیتوں سے متعلق دو باتیں اور قابل ذکر ہیں ایک تو یہ کہ جب اللہ تبارک و نے عرب کے لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ تو اس میں ساتھی یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ہماتیوں کو بھی تم بلا لو کا ایک مطلب تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا وہ بڑے بڑے نامور شاعر ادبا خطبہ تھے جو عربوں کے اجتماعات میں ان کے میل ٹھیلوں میں فلبدی اشعار کہنے کے ماہر تھے اور بڑے بڑے قصیدے کہا کرتے تھے انہی کے کہے ہوئے قصیدے کعبے کے اندر لٹکے ہوئے تھے جو سب ملاقات کہلاتے تھے تو ایک تو حمایتوں سے مراد وہ اور ساتھ ہی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے سوا اپنے جتنے بھی حمایتیں ان کو بلا تو اللہ کے سوا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جن بتوں کو شریک ٹہراتے ہو جن دیوتاؤں کو اپنا معبود مانتے ہو جن کی پرستی کرتے ہو اور جن کی تردید کے لئے قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ان میں کوئی جان ہے اگر ان کے اندر کوئی سچائی ہے اگر وہ واقعتا خدائی کے مستحق ہے تو ان کی تردید میں اتنا زبردست کلام آ رہا ہے تو وہی ایک جملہ بول دیں وہی ایک چھن رسی بنا کر دکھا دیں کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں تو اللہ کے سوا ان کو بلا کے دکھاؤ تو اشارہ ایک طرف ان کے چیلنج کی تکمیل کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو سرک کے دعوے ہیں ان کی تردید بھی اس میں پائی جا رہی ہے دوسری بات اس دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ سبارک و نے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے علم تفالو بلند تفالو پیشنگوئی بھی ہے کہ کر نہیں سکو گے ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر ساتھ میں پھر دھمکی بھی ہے فتق انار التی وقوع و ہنناس جا اس آگ سے ڈرو جس کا ادھن انسان اور پتھر ہوں گے انسان کے ایندھن ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو لوگ حق بات کو نہیں تسلیم کریں گے اور حق کو واضح ہونے کے باوجود نہیں مانیں گے تو ان کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی لیکن پتھروں کے ایندھن ہونے کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پتھروں کو انہوں نے بتھ بنا کر اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور دن رات ان کی پوجا کرتے ہیں اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہیں ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی خود کوئی خطا تھی خود کوئی گنا تھا کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بہت بنا کر ہمیں پوجا کرو یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ لیا تھا لیکن اللہ تبارک و ان بتوں کو آگ میں ڈال کر یہ عبرت کا منظر دکھائیں گے کہ یہ ہے وہ دیوتا جن کو تم نے اللہ سبارک و تعالیٰ کے شریک بنا کر حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیا ہوا تھا آج دیکھو کہ یہ آگ میں پڑے ہوئے ہے اور ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے تو یہ بحث ان کی بے بحثی اور ان کی مرکین کی بے بصیرتی کو واضح کرنے کے لیے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ چونکہ مقصود ان کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ کافروں کی بے وقوفی کو واضح کرنا ہے اس لیے بظاہر ان پتھروں کو اس آگ میں پڑنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو کوئی عذاب بظاہ راست نہیں ہوگا یہ دو آیتیں جیسا میں نے کیا اسلام کے دو دوسرے عقیدے رسالت سے متعلق تھیں اب تیسرے عقیدے کا آگے مختصر بیان آ رہا ہے اور وہ ہے عقیدہ آخر یعنی اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں پر آنے کے بعد انسان اللہ تعالی کی بندگی کرے جیسا کہ تفصیل سے آگے آنے والا ہے اور بندگی کے میں براہ راست پرستش بھی داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر کام داخل ہے اس کے لیے انسان کو بھیجا گیا تو یہ آزمائش ہے اس کے لیے کہ وہ کا تک اللہ تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرتا ہے اور کس حد تک اسے روگردانی کرتا ہے اور جب یہ بات ہے تو اس سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے اچھے کام کا خلا دیا جائے انعام دیا جائے اور جنہوں نے برا کام کیا ہے بدیاں کی ہیں بدعنوانیاں کی ہیں معیتوں کا ارتکاب کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں ایسے لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے تو اس جزا اور سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پیدا فرمائی ہے یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا جو ابدی ہے سرمدی ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے آخرت کا اور قرآن کریم نے اپنی بہت سی صورتوں میں اس کے دلائل میں بیان فرمائے ہیں اور اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی وابس اور بیکار ہے اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو سارے کائنات کا تصور ہی بیکار ہو جاتا ہے اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب بھی دینا ہوگا اور اس کا بدلہ بھی مجھے آخرت میں ملے گا اس کی وجہ سے اگر عقیدۂ آخرت دل میں جمع ہوا ہو اور بیٹھا ہوا ہو تو یہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں پر ظلم ڈھانے کی جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور دیانت اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہے اس لیے اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے چنانچہ کی تیسری آیت میں اللہ سبارک وطالعہ نے اس عقیدے کا بیان فرمایا ہے اور اس عقیدے کے بیان میں اہل ایمان اور امن صالح کرنے والوں کو پیشینگوئی کے طور پر خوشخبری دی ہے وہ آیتی میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر اس کی تشریح انشاءاللہ وَبَشْخِرِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان شاء اللہ کلام هذا الذي رزک نام قبل وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوش خبری دے دو کہ ان کے لئے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جب کبھی ان کو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 جو اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنائے اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے آخرت کے عالم میں ایسی جنتیں یا ایسے باغات تیار ہے جن کے نیچے نہری باتیں ہوگی باغات کے لیے قرآن کریم نے آخرت کے باغات کے لیے خاص طور پر بیشتر جگہوں پر جنہ کا لفظ استعمال کیا ہے جنہ اور اسی کی جماعت جنات ہے جو یہاں پر استعمال کی گئی جنات کے معنی بہت سے باغ تو یہ کیونکہ آخرت میں اللہ سبارک و تطالعہ نے اہل ایمان کے لیے جو رہائش کی جگہیں رکھی ہیں وہ مجسم باغات ہیں اس لیے اللہ سبارک وطالعہ وہاں کے عالم کو بکثرت اس عالم کو جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا بکثرت جنت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہماری اردو میں بھی وہ جنت کا تصور اور جنت کا لفظ موجود ہے لیکن لفظی معنی اس کے باغات کے ہے تو ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ بات قرآن کریم نے دسیوں جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے جو جنتیں تیار ہے یا جو باغات تیار ہے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے اور اس کو ہمارے فہم سے قدر قریب لانے کے لئے اس کی ایک تھوڑی سی منظر کشی فرمائی ہے یوں تو جیسا کہ خود قرآن کریم میں فرمایا ہے فلا تعال منفسم ماؤف الحمن قرتِ عجم یعنی کوئی بھی انسان حقیقت نہیں جانتا ان نعمتوں کی ان آنکھوں کی ٹھنڈک والی نعمتوں کی جو اللہ تعالی نے وہاں جنت میں اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہے اور خود نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت الباد یس خالحین مالا آئین رات ولا عزل السمیات ولا خطر اعلی قلبی بشر کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے اس کا حال نہیں سنا اور کسی بشر کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں تو جب ایسی نعمتیں جس کا دل میں تصور بھی نہیں گزرا ان کو ہم الفاظ سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں یا ان کو الفاظ سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ قرآن کریم میں اس کی کوئی جھلک دکھانے کے لیے ہمارے فہم سے قریب کرنے کے لیے کچھ منظر کشی بعض اوقات فرما دیتے ہیں اور اسی قسم کی منظر کشی یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ یہ باغ ہے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا میں جو مناظر اچھے سمجھے جاتے ہیں خوشنما سمجھے جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور جن کی سیاحت کے اوپر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ عام طور پر اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اونچائی ہو پہاڑ ہو ٹیلا ہو اور اس کے اوپر باغ ہو اور وہ اونچائی ایسی جگہ ہو کہ وہاں سے نیچے سمندر بہ ہو یا دریا بہ ہو تو عام طور سے اس منظر کو دنیا کے اندر بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے بہت خوشنوا قرار دیا جاتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ بعض اوقات سفر کر کر کے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک وطالع نے ان جنتوں کا ایک یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ہیں جنتیں اور وہ جنتیں جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی دریا بہ رہے ہوں گے تو تاکہ ہماری سمجھ میں ایک معمولی سا ایک تصور معمولی سا ایک اندیا آ جائے کہ پران کریم جس جنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اس کی کیا کیفیات ہے تو اس کی تفصیل میں تو پوری آ نہیں سکتی لیکن ایک اشارہ اس کی طرف ان الفاظ کے ذریعے قرآن کریم نے کئی جگہ پر کیا ہے پھر آگے ایک وقف یہ بیان فرمایا ہے کہ ان جنت میں اللہ سبحانہ وبارک و تعالیٰ ان کو طرح طرح کے رزق قدا فرمائیں گے بہت سے پھل ہوں گے پھلوں کا ذکر قرآن کریم نے کئی جگہ کیا ہے فیافاقی تم نخرم سر الرحمان میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وہ فوا کے حامت ایسے پھل جن کو ان کا دل چاہے یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں لیکن ان کا ایک خاص وصف یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لے کر آیا جائے گا کوئی شخص پھل لائے گا تو وہ اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا پہلے بھی دیا گیا تھا کہ دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ کہ یہ وہ پھل ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی آتا ہوا تھا مثلا انار ہے یا سیب ہے یا انگور ہے مثال کے طور پر تو جب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے جیسے کہ ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا تو دیکھنے میں وہ دنیا جیسا پھل معلوم ہوگا لیکن جب اس کو وہ کھائیں گے اور استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دیکھنے میں تو بے شک یہ دنیا جیسا پھلتا لیکن اپنی لذت میں اپنی حلاوت میں اپنی کیفیات میں اپنی کوالٹی میں یہ دنیا کے پھلوں سے ہزار درجہ لاکھ درجہ بلکہ اور زیادہ بہتر اور زیادہ لذیذ ہے تو فرمایا کہ وہ اتو بھی متشاہ اور ان کے پاس جو لائے جائیں گے وہ پھل وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے یعنی دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پھل ویسا ہی ہے یا وہ ہی ہے جو ہمیں پہلے بھی اتا ہوا تھا اب پہلے بھی سے مراد یہاں پر دنیا نہیں بلکہ خود آخرت میں جنت میں یعنی جو پھل لایا جا رہا ہے وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ کچھ حرف پہلے ان کو دیا گیا تھا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ وہی پھل ہے مثل مثال کے طور پر انار ہے اگر انار لایا گیا ہے تو وہ کہیں گے یہ کہ انار تو پہلے بھی دیا گیا تھا ہمیں جنت میں ویسا ہی پھل ہے جیسا کہ پہلے بھی دیا گیا تھا جو انار پہلے تھا وہی یہ بھی ہے لیکن حقیقت میں کے اعتبار سے وہ وہ انار نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف ہوگا اس کا ذائقہ اس کی حلاوت اس کی لذت اور اس کی کیفیات پچھلے انار سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی تو وہ اتوب لہذا ان کو ہر مرتبہ جب نئی لذت حاصل ہوگی تو اس میں ان کے لطف میں ان کے سرور میں ان کی خوشی میں کہیں اضافہ ہوگا یہ معنی ہے وہ اتو ان کو کے ان کو لائے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل لائے جائیں گے اور ان کو اس سے خاص لذت اور خاص شروع حاصل ہوگا پھر اس نعمت کا جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور نعمت یہ بیان فرمائے کہ وہ لہم ازواج متحرہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ بیویاں ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر کسی بھی وقت میں کوئی گندگی یا کوئی نجاست کا اعتماد نہیں ہوگا دنیا میں خواتین کے اوپر ایسے زمانے آتے ہیں کہ جو ناپاکی کے دور کہلاتے ہیں اس میں نماز پڑھنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ان میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا اور جب ان سے فراغت ہوتی ہے تو مکمل غسل کرنا پڑتا ہے تو اس قسم کے عوارض وہاں کی خواتین کو نہیں ہوں گے اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس قسم کی گندجیوں سے پاک ہوں گی اور جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو مرد ہوں یا عورت ان کے جسم سے جو دنیا میں نجاستیں نکلتی ہیں آخرت میں وہ نجاستے نہیں ہوں گی بلکہ ان کی کیفیات بدل جائیں گی اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کی وہاں پر تربیت فرمائیں گے کہ ان کے جسم خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے ہوں گے اور ان کو بدبو کا نجاست کا گندگی کا کوئی شائبہ اٹھانا نہیں پڑے گا تو یہی صورت ان خواتین کی بھی ہے جن کو اہل جنت کے لئے ازواج یا ان کے بیویاں قرار دیا گیا ہے لہم فی ہا ازواج متاح اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ کہ وہم فی ہا خالدون کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انسان کو کتنی بھی بڑی نعمت میں آ جائے لیکن اگر یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کسی وقت نکل جائے گی یہ جاتی رہے گی تو اس کی لذت کا کمال حاصل نہیں ہوتا کامل لذت حاصل نہیں ہوتی اگر آپ کو ایک بہت شاندار بنگلہ مل گیا ہے رہائش کے لیے لیکن یہ پتا ہے کہ, کہ چند مہینوں کے بعد مجھ سے خالی کرا لیا جائے گا تو چاہے وہ چند مہینے آپ کتنے ہی آج آرام سے گزارے لیکن ایک کھٹکا جو دل میں لگا ہوا ہے کہ ایک وقت مجھے یہ خالی کرنا پڑے گا اور مجھے یہ نعمت حاصل نہیں رہے گی اس کی وجہ سے جو موجودہ لذت اور حلاوت ہے وہ بھی پھیکی پڑ جاتی ہے تو جب یہ پتا ہو کہ یہ نعمتیں جو میری میرے پاس موجود ہے یہ ہمیشہ رہیں گی یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی تو اس سے ان لذتوں اور ان نعمتوں کے اندر ایک عجیب سرور پیدا ہوگا اور یہ ہوگا کہ اس کا کمال حاصل ہوگا دنیا میں ہمیں کسی بھی لذت اور کسی بھی حلاوت کا کمال حاصل نہیں ہوتا کامل لذت حلاوت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ہر لذت کے ساتھ کسی نہ کسی اندیشہ کا, کا کانٹا چبھا ہوتا ہے وہاں یہ اندیشہ ہی نہیں تو اس واسطے اس کی لذت بڑی قابل ہے چنانچہ ایک جگہ سور صاف فات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنتی کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو ایک طرح سے خوشی سے چیختا ہوا کہے گا کہ افبا امنہ نوی بنگی تین کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی کیا جو پہلی موت آ چکی ہے اس کے سوا ہمارے اب کوئی اور موت آنے والی نہیں ہے یعنی وہ خوشی سے چیختا ہوا یہ کہے گا کہ اللہ تعالی نے کتنی بڑی نعمت یہ دی ہے کہ نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ یہ اطمینان بھی ہے کہ اب ہمیں کوئی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے ہماری زندگی ہمیشہ کر رہے گی اور یہ نعمتیں بھی ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں گی تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عالم اہل ایمان کے لیے اتنا آرام کا اتنے راحت کا اتنے سکون کا اور اتنی پائیدار لذتوں کا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو دوسری جگہ فرمایا جو فی عالی کفل یا طرف علم اس عالم کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے اس جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے